یہ ان لوگوں کے الحمد لله نحفظه نستعينه نستحفظه نبو يعتقل عليه ونوذ بالله مني شروري أن نفسنا من فيجات عمالنا من يهد الله و لا مهد الله و من يهد الله و لا أعجل نشهد الله إله الله و أحده و لا شديد الله و نشهد الله محمد و رسوله من بعض وذكر فإن المؤمنين سدق الله و لذيه و رب شرح لي أمر بحراء أبو طمي اللساني يفقه القولي کافی عرصے کا واقعہ ہے کہ کارزی منسٹری میں کچھ طلباء گرمیوں کی چھٹیوں میں رائے بن گئے اور وہ او بیتخلا واضح سوچ والے طلباء جا کر کہا انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں لیکن ہم آپ کو واضح بتا دیں کہ نہ ہمارا اللہ پر یقین ہے نہ آخرت پر یقین اور بس ہمارے ساتھیوں نے وہاں نماز ساتھ لے کر آئے بس ہم ساتھ میں کے پاس کی مرضی تو وہاں کے بڑوں نے کہا کہ ان سے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہم آپ کچھ بات میں بھیج دیں گے سہیل سب ہے نورا صاحب تب سے رہی ہے اس کی طرف کی طرف آواز بھائی ہے نا ہم <laughs> اور آپ تو متحد لوگ پرواہی نہیں ہے کہ آواز ہے کی نہیں. <laughs> کہ بھائی اور نہ کوئی پرواہ کی بات ہی ہم آپ کو جماعت میں بھیجیں گے بس یہ جو باتیں آپ کو بتائیں یہاں ان کو آپ زبان سے بولتے رہیں بس زبان سے بولتے رہیں اور بس اور کوئی فکر ہی نہ کریں کچھ جماعت میں ہوں گے تو نماز کا وقت ہے ان کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں ان باتوں کو بول دیا کریں بس اور کوئی فکر نہ کریں کہ باز وہ آٹھ دس دن کے بعد واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ بولتے بولتے ہمارا حال بدل گیا بس ہمیں جو ہے اب تھوڑی زیادہ بسوں کی ثبوتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس میں جو یقین ہے قلب میں بیٹھنا یہ استدلالی نہیں ہے وجدانی ہے استدلالی نہیں ہے وجدانی ہے استدلالی اس کو کہتے ہیں کہ فلسفہ منتقل فلسفہ کے دلائل دے کر اور اگلی دلائل دے کر آدمی کو قائل کیا جائے آدمی کو سمجھایا جائے اور وجدان یہ ہے کہ آدمی کا دل مطمئن ہو جائے بس آدمی کا دل یوں کہے کہ مجھے تو سوالات کی ضرورت ہی نہیں رہی یہ واقعہ سنس سو باسٹھ کا واقعہ ہے جب یہ اشاعت توحید اور سنت والی تحریک نے کام شروع کیا تو بڑی دکاندار تحریک تھی اور پہلے ہمارے بند بڑے خوش تھے کہ چلو نوجوان ہیں توحید بیان کرتے ہیں اور بیدار کا خاتمہ کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں اندازہ ہوا کہ ایسی ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ جو طریقے دوبند مطابق نہیں تو اس میں سن باسٹھ میں قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے تشریف لائے دوبند کے محتمند تھے عرصہ دراز تک تقریباً چالیس سال تک محتمند رہے وہ تشریف لائے اور یہاں سے بڑی شخصیات مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اور مولانا خیر احمد صاحب جلدی رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے ان کو بھی ساتھ لیا ان کو پنڈنگ میں بلا کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے ان میں کچھ کافی حد تک علم اللہ خان صاحب اچھے نہیں تھے وہ اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے ان کے ساتھ ہم نے بات کر کے ان کے ساتھ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ پاس دستخط کر لیں گے جو بات آپ فرماتے ہیں اس پر ہم دستخط کر لیں گے اس کو مانتے ہیں اس کی تفصیلی کافی تفصیل روزاد اس کی لیکن یہ پھر علم اللہ خان صاحب کہتا کہ میں حیات النبی کا قائل نہیں تھا اے جماعت سب کا عقیدہ ہے کہ برزخ میں امبیال مثال صاحب زندہ ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی سے زیادہ کبھی حیات کے ساتھ اپنے مرکز مبارک میں زندہ ہیں حیات سے زیادہ قوی ہے ادراک کے لحاظ سے اس سے زیادہ کبھی حیات ہے کیونکہ جس وقت بدن کا روح جو ہے تو وہ اس کے سامنے بدن کی رکاوٹیں نہیں رہتی ہیں تو اس کا ادراک بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں پوغ الحمدلہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں عبدالحادی الحادی صاحب کے پاس گیا اور میں آیات نبی نہیں مانتا تھا پھر انہوں نے مجھے نبی کا مسئلہ سمجھا دی. پھر روئے پڑے کیونکہ وہ سمجھانا جو تھا وہ استعلوم کل بھی وہ دانی ہوا تھا, ہوا تھا. میں بس انہوں نے محسوس کیا تو بس اس ان کو اندازہ ہوا کہ کوئی دلائل کی اور کوئی اخلی باتوں کی ضرورت ہی نہیں دوسرا واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ سن انیس سو انہتر میں مجھے یاد ہے کہ پاکستان پر بہت سخت کمیونزم کی اور سوشلزم کی غار ہو گئی ادھر سے جو ہے تو چین سے ماؤد تنگ کے نظریات آ رہے تھے اور ادھر سے جو ہے تو روس سے یہ لینن کے اور مکالمات کے نظریات آ رہے تھے تو وہ بڑا ہنگامے کا سال تھا اور سب کالجوں میں جگہ جگہ اتنا انہوں نے کام کر لیا تھا اور اتنا نیٹ ورک مشرقی مغرب کا اخذہ نے بنا لیا تھا کا پیغام آیا کہ طلباء کی جماعتیں نکالیں اور یہ پھیل جائیں پورے ملک میں اور کام کریں خاص طور سے ہمیں ہدایات دی گئی کہ اب جائیں وہاں پر اور یہ جہاں جہاں بہری کمیونسٹ ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور باس میں ان کے ساتھ الٹیں اور تلخی کریں ان کے ساتھ تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ آگے میدان اتنا نرم نہیں ہے ہماری میں کہیں میڈیکل گاڑی لاہور کیا جماعت لے کر تو وہاں ہم نے لوگوں کو ڈھونڈا اور اس ان سے, ان سے باتیں کی میں نے بڑی تلخی برتی تو مقامی تبدیلی والے بڑے خفا ہوئے کہ یہ تو اصولوں کے خلاف کام کر رہا ہے کہ ہمارے نرمی کے اور خلاح صفائی کے جو رسوم ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے میں نے کہا اب آپ اس بات کو چھوڑے ہیں ہم جو ہے کچھ مزید ہدایات لے کر آئے ہوئے ہیں <laughs> اس میں ہم نے مجھے یاد ہے تین مارچ کو کلاسوں کے دوران میں گیا ہوں اور انتیس مارچ کو میں واپس آیا ہوں اس میں کئی کلاسیں مل رہی ہیں جی کیونکہ بزرگوں کیا نہ تھا کہ کچھ بھی ہو اب ہے تو حالات ایسے ہیں مطلب پاکستانیا کا ایمان کو بچانے ہے اور ملک کو بچانے کے لیے ضرورت ہے آپ لوگ نہیں نکلتے ہیں تو خراب ہو رہے کہانی یاد آ گئی تو اس میں عجیب دو دو دو ہی واقعات ہے تو فینا کو سناؤں میں شادی سے پہلے طبیعت بڑی دکاندار تھی میں تو ایک ایک بس آدمیوں کے تیار کر لینا تھا میں مردان میں ہم گئے مردان کالج رات کو پہنچے کوئی دس بجے کے بعد پہنچے تو بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہوئی تھی کہ رات ہو دن ہو پر ایک پر بھائی اگر صاحب نے کس طرح سنایا تھا آدھی رات کو جماعت پہنچی تو اس کو امیر نے کہا گز پر جاؤ انہوں نے کہا صاحب اس بات کہاں گز پر جائیں ہم بھی تھکے ہوئے ہیں لوگ کہاں ہوتے ہیں امیر صاحب نے کہا بس آپ جائیں نہ جائیں نہیں جاتا ہوں وہ جو نکل کر گئے چوپال میں سارے لڑکے جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے مجرس چل رہی تھی خیر اب رات کو ہی گئے رات کو گئے وہاں پر طلبا خیو طلبا جاگ رہے ہوتے ہیں اتفاقا سب سے پہلے ہم اس کمرے میں بغیر راہ کے جا پر پہ پہنچے وہ کمسٹوں کے کالج کے کمسٹوں کا سردار اس ہاں. سے جو بات چیت شروع ہوئی تو نے کہا پشاور یونیورسٹی سے آئے پشاور سے تو یہاں پر کا مشہور وکیل ہے نا آج کل یہ <تصفيق> کا سردار یہاں ہوتا تھا میڈیکل کالج میں ہوتا تھا یہ لا کالج میں ہوتا تھا یہ لا کالج کا طالب علم تھا میڈیکل کالج کا تالیب علم تھا کاجی <تصفيق> <جنور> نہیں یہ مشہور وکیل کا بڑا سردار ہوتا تھا تو اس طرح ہوا کہ کبر گئے تو اس نے کہا کہ آپ کا کارزیمر کے بارے میں کیا خیال ہے میں نے کہا جی ہمارے گاؤں کا ہمارے محلے کا ہے اتفاق ہے ہمارے گاؤں کا بھی محلے کا بھی ہمارے گاؤں کا ہمارے محلے کا ہے میں نے کہا نہیں اس کو تو سامنے جی می والے کافر کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا جی ہم تو مسلمان کو کبھی کافر نہیں کہتے ہماری تو کوشش کافر کو مسلمان کرنے کی ہے تو اس پر بڑا ہی نہیں ہو کہ کافر ہے نہیں ہے جواب ایسا سے کہا اچھا کہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں میں نے بات کی اس نے کہا کہ اور لڑکوں کو میں نے کہا سب کو جمع کرو سب کو جمع کیا اچھا لیڈر تھا اور سب کے ساتھ کی میں نے کہا ابھی اٹھ کر میرے ساتھ جاؤ گے مسجد کو جب بھی جاؤں سب کو لے کر کے مسجد کو ہمارے ساتھ تھکے تھکائے سوئے ہوئے تھے میرے یار لگ مصیبت کر کے پھنسے ہوئے ہیں آرام بھی کرنا نہیں دیتا اور کوئی میں نے جگایا بات کی تو اللہ کی شان یہ اس میں ہو دعوت کی تھی لیا کرتے سیر نے یہ اس سفر میں ان دنوں میں ہوا ہوا ہوا خیر جی پھر اس کا نے کام کیا سارے کاروں کو جمع کیا ان دنوں ہمارے ایک بڑے اور ہمارے ساتھی ہوتے تھے ایئر کماڈور تھے ایئر فورس میں, ایئر میں، ہاں پشاور میں انعامت الحق صاحب یہ علی گڑھ کے میں انگلش پہ دوسرے دنوں کو ہم نے بلایا کالج میں کالج ستر پر انہوں نے پر خوب زوردار دن کیا اور ان کے جال کو اللہ کے فضل سے توڑ دیا ساتھی نے اگلی بات میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی عجیب ہے کی پاکستان میں ایسے حالات تھے کہ کی پاکستان کے اطراف کی جماعتوں کو کمسٹوں نے تالے لگا دیے تھے اور کی پاکستان پر کمسٹوں کا قبضہ ہو کر جا رہا تھا اور اس یونیورسٹی کے طلبا کٹر کمیونسٹ لیڈر بنے ہوئے تھے یہاں حالات میں اجتماع کروایا اور اجتماع میں اس طرح ہوا کہ انطلبا کو بلایا ان کے ساتھ رابطہ کہ وہ نہیں آیا خیر کرتا کر نے کہا بھائی اللہ کے بدو کھانے پر تو آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو کھانے پر آ جائیں جب کھانے پر آ گئے تو انہوں نے اپنا مخصوص استحصال اور نہ استحصال جو کمرستوں کا طریقہ ہوتے ہیں نا جب کھانے پر بیٹھے ان کا خیال تھا کہ کھانے پر جو بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے سرمایہ دار بڑے بڑے تاریخ کے سرمایہ ہوں گے اور جو خدمت پر لگے ہوئے ہیں تو یہ تو ان کا آپ یہ کھا لیں گے بچا کچا جو رہا کو ان کو کھلائیں گے سال شروع کیے جو کام کر رہا ہے وہ کون ہے یہ کون ہے کہا یہ تو ان کا ڈائریکٹر جنرل ہے فلانے محکمہ کا فرح ہے چودھری کھڑے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں میں پھر بھی آپ کیا کرتے کہ میں تو تبدیلی کا کام کرتا رہتا ہوں بیان بیان کرتا رہتا ہوں کیا کرتا رہتا ہوں کچھ افسر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تو سب سے پہلے تو ان کے جو مساوات والا جو نظریہ تھا نا اس پر اتوڑا لگا اتوڑا لگانے کا یار نہیں تو بڑے بڑے سرمایہ دار کھڑے ہیں ہم لوگ ہیں بیٹھے ہیں خیر جی کھانا انہوں نے کھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دو تین دن ہمارے ساتھ تو رہ گئے نا ذرا ہم رہ جائیں گے ہم رہ گئے ان ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء کی جماعت انہوں نے چڑھائی چار مہینے کی وہ کراچی سے چلا کر پیر پشاور تک چلائی پھر یہاں پہنچنے پر ایک طالب علم تھا ان کا میرا خیال ہے سترہ اٹھارہ سال اس کی عمر انیس بیس سال اس کی عمر ہوگی مرکز میں بیان کرایا فرق ہے, ہے. اور اسے جب بیان کیا تو مولانا شرف صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے اور میں اس کے بعد جس بیان سے بہت خوش ہو جاتے تھے تو سب امیر بھی تھے نا تو اسے مطالبے کے لیے خود اللہ کے پیروں سے مضدور سے کہے مجھے ممبر پر بیٹھا مطالبہ میں خود کروں گا مطالبے کے لیے نے کہا آج اس نوجوان نے محمد بن قاسم کی یاد تازہ کر بست ایسا مانو یقین کیا تو جس بات کو میں اجاگر کرنا چاہتا تھا سارے واقعات سے وہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہوئی ہوئی تھی غیر کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے اپنے دشمن کا شکار ہوئے ہوئے تھے لیکن جب ان لوگوں پر میں نے تھوڑی تربیت ہوئی تو اللہ نے ان کا رخی بدل دیا اس میں دیوان حافظ میں ایک شعر ہے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑا کر غنی روزے سیاہ پیرے کے نعرہ تماشا کن کہ نور دیدہ شوشن گنگ چشمے غنی ایک شہر ہے نا غنی کا شہر ہے حافظ غنی غنی روزے سیاہ پیرے کے نارا تماشا کن کہ غنی پیرے کے کے یعنی یعقوب یعنی السلام کے سیاہ دن کا تماشا کرو کہ نور دیدا آنکھوں, آنکھوں کا نور یعنی یوسف الاسلام روشن کو نہ کس میں اس سے گم ہوا ہوا ہے کے پاس پڑا ہوا ہے اور وہ اسے اپنی آنکھوں کو روشن کر رہی ہے سچ بات ہے نوجوان آپ, آپ کے ہمارے ہوتے ہیں یعنی اور ہاتھ میں چڑھے ہوتے ہیں کافر کے اب کل یہ اکیڈمی میں سیرت اکیڈمی والے سیرت کی تصویر کروائی مجھے یعنی کہ صبح جو افسر تھے جمع کیا اس کے لیے ان کو تقریر ہوئی تو اس کے بعد جو سوالات شروع ہوئے پاکستان کی شرکات کی پورے پاکستان کی پورے پاکستان کے ان کے قاضی صاحب قاضی صاحب کے معاشرہ ان کے افسروں میں سے آئے ہوئے پورے پاکستان کی فراکت اس نے میں تفریح کروائی ایک آدمی نے سوال کیا کہ اس کے یہ فتح خیبر صاحب آغاز احزاب کے بعد جو مسلمانوں نے قریش کے گلے جانے کے بعد معاشرہ کیا ہے وہ یہودی بین خریزہ کا اور اس کے بعد سات سوادیوں کو قتل کیا ہے تو اس کا سوال یہ تھا کہ یہ کون سی طریقہ کار میں جائز ہے پھر اس کا جو ایک ایک ایک اس کے دو جواب تھے اور دوسرا جواب میں کھا لے کر اس وقت میرا ذہن میں بھی نہیں ہوا دوسرا مطالعے کے بانس کی اتنی امید کو میں نہیں سمجھتا جو بعد میں لوگوں نے بتایا سر مجھے تو آیا بڑا غصہ میں نے کیسی تربیت سے تم گزر رہے ہو کہ باطل کے لیے اور کفر کے لیے تمہارے دل میں آتا کیا جا رہا ہے اور مشرقی تیمور میں چند گرزے گرزے نے بنائے اور چند گرجے بنے نہیں تھے کہ پورے صوبے کو انہوں نے بنا دی اور پورے صوبے کو بڑھ کر سارے انڈونیشیا کو تمہارے ہاتھ سے لے رہے ہیں <تصح> لے کہ یہ تو کہ تو کے بارے میں یہ تو سالا چیز ہے قرآن و حدیث سے کا تفسیر کتابیں حدیث کے تشریح ساری باتوں میں سارے مسائل ہے میری اور آپ رب مشورہ ان کو تبدیل نہیں کرتا <تصح> <تصح> اور مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ آئے کوئی اگر پڑھ لے تو جس کا غلط میں آتا ہے کہ پیرامر کے لیے جائز نہیں ہے تو کتاب کو بند کر دے ہت کیسے کیسی آیت ہے جی کوئی پڑھا صاحب آه. ترجمہ کرو ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ ڈاکٹر دا صاحب سے پرنسپل ہے, سکول کا ہے. <laughs> درس دیا ہوتا مشکی ہوتی تو کر سکتا خیر جی یہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں ایک رائے یہ تھی کہ ابو حضرت عمر فاروق ضلع نے مشورہ دیا ہے کہ ہر ایک آدمی کا رشدار اس کے حوالے کیا جائے تاکہ اپنے آس کی ضروروں کو کاٹیں اور ہم اللہ پر یہ ثابت کریں کہ ہمارا جو ہے سماعی خدا تعالیٰ کے طور کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے ابو بکشی کا ذلاع تم نے جو تو وہ دل کے نرم ہے اور ان نے مشورہ دیا کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے منظور صلی اللہ اعظم نے ان کے مشورے پر فیصلہ دے دیا تو یہ آئی کئی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ابر و فاروق کا فیصلہ پسند تھا اور اس پر عمل کرنے کے وجہ سے ان پر الہی نازل بھی ہوا اور کسی درخت کا بتایا گیا کہ اس درخت تک وہ الہی پہنچا اللہ تعالیٰ کا غصہ پہنچا اس درخت تک نازل ہونے کے لیے یعنی شروع مسلمانوں نے ایک بات کو مشورے میں طے کر کے کیا ہوا تھا تو اس کی برکت سے اللہ نے کو ٹال دیا لیکن یہ فری تھوڑی سی رقم کے آنے کے بجائے اس بات کو دیکھنا چاہیے تھا کہ خوب خون رزی ہو کر کفر کی کمر ٹوٹ جائے تاکہ کے آئندہ ہو کر میدان میں نات کو صاحب اس میں اس وقت تو وقت نہیں تھا میں کو جواب دینے کا اس میں جہاد کا پورا فلسفہ جو ہے نا یہ سامنے رکھنا چاہیے اس کو میں تھوڑی سی ایک مثال میں محدود کیا کرتا ہوں کہ مثلاً ایک جگہ سواد نہیں ہے سو آدمی ہیں پچاس آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم زیر کھائیں گے اور ان پچاس کو بھی کھلائیں گے ہم تو زیر کھا رہے ہیں ان پچاس کو بھی کھلائیں گے تو قریب کے علاقوں کے کیا زمباری ہے کہ وہ جا کر کوشش کریں کہ خود بھی زہر نہ کھائیں خود بھی زیر نہ کھائیں اور لوگوں کو بھی نہ کھلائیں اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں تو پہلے جا کر ان کو سمجھائیں گے بھائی زہر سے مرو گے تباہ ہو جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے تو زیر نہ کھاؤ اور پچاس میں سے انہوں نے کہا کہ پچیس آدمی تیار ہو نے کہا چلو جی ہم تو زیر نہیں کھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو دے دے دیتے ہیں ہم خود زہر کھاتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں دیتے ہیں تو انہوں نے کہا چلو جی یہ بھی بات ہوگئی تو خود کھاؤ لیکن دوسروں کو نہ دو اب نے کہا جی اب آپ کی بات ہم سمجھ گئے ہم نہ خود کھاتے نہ دوسروں کو دیتے بارہ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم خود بھی کھائیں گے سب کو دیں گے سارے سو کو ماریں گے بارہ میں سے نکالے کتنا جی اٹھاسی آنا آپ لوگ کہیں گے کہ کدھر ہے کیلکولیٹر <تصفيق> <تاری سب؟ تصفيق> کیلکولیٹر کرتے رہے سو لوگوں سے سونا بارہ سونا بارہ بارہ من تو باقی رہ گئے اٹھاسی اب دانشوری کا سمجھداری کا کیا اسکول ہے بارہ کہ خود بٹھا کر سب کو کھلا کر سب کو ماریں گے کہ بارہ کے گھر میں کاٹ لو تھا اٹھاسی بچے اٹھاسیوں کو بچانے کے لیے بارہ کی گردیں کاٹنی پڑیں گی تو اب سو کفار کی مجلے سے ہو گئے ہم سب اب جن میں گر رہے ہیں سب کو گرا رہے ہیں آپ نے سمجھایا تو پچاس نے کہا چلو ہم خود تو جھرنے میں گرتے ہیں دوسروں کو مجبور نہیں کرتے جب بارہ نے کہا کہ ہم خود بھی کریں گے باقیوں کو بھی گرائیں گے تو جنم سے بچانے کے لیے ضرور نہیں کہ بارہ کی گردنوں کا تو کتاب کی مشروبیت جو ہے تو وہ اس بنیاد پر ہے اس لیے ایک دفعہ حضرت بدانشور صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی ہمارے بستی نظام الدین کے گمیر تھے دوسرے بلانزیاز رحمۃ اللہ علیہ صاحب زیادہ ان کی مجلس میں کچھ دانشور افسران صاحبان اور سمجھدار لوگ آئے ہوئے تھے تو بات چل رہی تھی کہ جہاد جو ہے یہ مدافعانہ ہے کہ جارحانہ ہے تو ہم تو یہ کہا کرتے ہیں جہاد جارحانہ نہیں ہے مدافعانہ ہے. یہاں پر کوئی حملہ کرے تو ہم لڑیں گے ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں کوئی ہے کہ درائب درے دوسرے دریافت جی تشریف نے کہا کہ جہاد ہے نہ جارحانہ ہے جہاد دہیانہ ہے جہاد دہائیانہ ایسے ہے کہ جس وقت مسلمانوں کو دی قوت دے دے کہ یہ پاس کے باطل ملکتوں کو اسلم تسلیم کی دعوت دے سکتے ہیں راہل جی جو سیاست باغ انداز تھا بھائی وکیل صاحب کرتا وکیل صاحب جو کہ قوت ہو جائے کہ پاس کی مملکت کی دعوت دے سکتی ہے واجب ہے لشکر چلا کر ان کی سرحد پر کھڑے کر کے اور ان سے کہیں کہ ہم آپ کو دین کی دعوت دیتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ جس وقت صاب کی دعوت دعوت ہے ایران کے درباروں میں جگہ جگہ پر آئے نی تو خلیج اللہ صاحب ان عبادت اللہ سے عبادت اللہ من ضو دنیا عبدالاسلام مند ضو کے دنیا اللہ ساتہ اور مین جوہر جوہر الرجان اللہ عبدالاسلام کہ سبحان اللہ ہاں بھارت غلط ہو جی زہر ٹکنا ہوا ہے زہر ٹکنا ہوئے ہاں جی دگا جی ٹکنا ہو دگا یہ راجیبری ہوں گے دعوت ہے کہ ہم آئے ہیں تاکہ لوگوں کو بوتوں کی اور انسانوں کی عبادت سے نکال کر ر کی عبادت کی طرف بنائے اور دنیا کی تنگیوں سے آ کی کے وصد کی طرف لے جائیں اور دینوں کے اور ظلم و ستم سے نکال کر اسلام قدر کے نظام میں لے آئے है? اس میں تمہاری سب کی خیر اور بہتری ہے اس بات کو مان لیں اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر جو ہے تو ہم اس کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے جبری کسی کو قبول کرنے کا نہیں کہنا ہے لیکن بہرحال آپ لوگوں کی ساورنڈی سے کہتے ہیں آپ لوگ پولیٹیکل سائنس کی آپ لوگوں کی ساورنڈی کا خاتمہ کریں گے اقتظار عالیہ اور حکومتی اختیارات کا ہم خاتمہ کریں گے حکومت آپ کے معذول کریں گے حکومت کو معذول کیا جائے گا حکومت کو معذول کرنے کے بعد کفار کی حفاظت کفار کو, کو کاروبار روزی کمانے کے وسائل مہیا کرنا ہاں جی ان کی حفاظت ان کو کاروبار روزی کے وسائل مہیا کرنا ان کی ساری ضروریات جو اسلامی مملکت کے ذمے ہوتی ہیں ان کا علاج معالجہ حفاظت روزی کمانے کے ذرائع مہیا کرنا یہ سب کا بند پاکستان کی حکومت کر ہے اور اگر حکومت جو ہے تو وہ اس بات کو نہیں مانتی ہے تو پھر ہم قتال کے ذریعے سورنٹی کو توڑیں گے پھر قتال ہوگا یعنی اس کو توڑیں گے تو لہذا اس کے تیز آئی آنا ہے اور سچ بات ہے کہ آپ کے ہمارے آپ ہمیں اس پر عمل کر رہے ہیں اور نہ کر رہے ہیں امریکہ عراق میں کیوں آیا ہوئے ہے عراق کے پاس امریکہ کو نقصان دینے کی کیا چیز ہے تو بھائی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں بتیس چالیس سال سے ہمارے ساتھ ہیں بیس سال پہلے اپنے بزرگوں سے سن کر میں نے اس بات کو بیان کیا ہوئے اور یہ حاضر ہوا ہے جن کو پتا کہ جس جگہ پر شریعت نافذ ہوئی اس جگہ پر امریکہ پاس کی کافر فوج کو یا اپنی ایجنٹ فوج کو چڑھائے گا اور اگر کوئی پاس کی کابل جلد فوج جو ہے اس کو اپنے ملی تو براہ راست اپنی فوج کو چڑھائے گا افغانستان پر چڑھایا فخر شریر کے نافذ ہونے کے بنا پر طالبان کے سب والی صاحب تو طالبان کا نمائندہ سرا افراد پہ آ گیا اور بار بار آ رہا کہ طالبان والی تلاش ہے منگل گاڑے بلیگو درد رسی جلتا ہو سورج تیرے کا ہاں تو یہ بن جانے بلا ایسے حالات ہو جاتے تھے کہ جانا مارا نہیں ہو سکتا تھا بمباری بمباری ہونے والی کیوں میں نے کہا کہ یہ اس ہے کہ یہ جس وقت پاکستان کو لمحہ عرب کو لمحہ اسام کے حوالے کرنے کے مذاکرات کے لیے گئے ہیں ملام صاحب علی کے پاس تو جب اس کے ساتھ بات کی ہے تو اس نے کہا ہے کہ مسلمان کے کفار کو حوالے کرنے کے بارے میں مجھے قرآن و حدیث سے جواز کی جواز کی ثبوت تھا تو, تو وہ یہ نہیں کر سکے تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیتے تو آپ بہت زیادہ مشکلات میں پڑ جائیں گے تو ان سے کہا اس بات کی آپ کوئی فکر نہ کریں تو اس ایمان والے آدمیوں کی آنکھوں کی تپس کھا کر جب عرب, عرب, عرب, عرب, عرب لوگ اور پاکستان کے جو ہے تو پدرمان تک یسبانی وغیرہ جب یہ واپس آئے ہیں نا تو ان کی قوت ایمانی جو ہے وہ کتنے مہینوں تک عروج پر تھی اور فرضمان بھی جمہوریت سے شریعت پر آ گیا تھا اس ملاقات کے بعد لیکن پھر جو ہے تو آدمی حق پر قائم رہنے کے لیے تو ماحول چاہیے جی؟ تو ماحول میں جم رہا تو پھر وہ بےچارہ کلبازی کھا کے شریفر سے جو پر ہو گیا یہ مجھے حوصلے سے دیکھ رہا سامنے بیٹھا ہوا کھاسے سے گوڑی مارتا برخوردار یہ تعبیر کی غلطیاں جو ہوتی ہیں نا ترتیب کی تعبیر کی غلطیاں یہ بہت باریک مسئلہ ہوتا ہے بہت باریک مسئلہ سمجھ نہیں بہت باریک ہوتا ہے میں آپ سے مختلف موقع کیا کرتا ہوں نا کہ حضرت تلیہ رضی اللہ تمام کے حالات ایسے ہوئے ہیں چھ سال خلافت ہوئی ہے چھ سال لڑائی اتنے گزرے ہیں اور آخر میں اس طرح ہوا ہے کہ کوفہ پر ان کی حکومت باقی رہی ہے باقی سارے صوبے امیر نو اللہ نے لے لیے اور لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی پالیسیوں کو تبدیل کریں اور نرم کریں تو آپ کی اتنی زیادہ تائید پیدا ہو جائے گی کہا کہ یہ تو خلافت راشتہ ہے خلافت راشتہ میں حکم کو دیکھا جاتا ہے حکومت کو نہیں دیکھا جاتا حکم کو دیکھا جاتا تو اس وقت سارے صبح امیر ملاوید اللہ کے پاس چلے گئے یہ ماہرین کہتے ہیں کہ امیر نوید اللہ کی ترتیب عملی ہے اور حضرت علیم الد اللہ کی ترتیب جو جی ہے وہ کیسے مثالی ہے ایک آئیڈیل ہے ایک, پر, ایک ہے پائلٹک صاحب حضرت علی آئیڈیل وہ خلافت راستہ ہے یہ کے ساتھ اللہ صاف موبائل وہ بادشاہت ہے بادشاہ کیونکہ اس وقت انسانوں کو جہاں حال ہو جیسے لوگ سابق نام اٹھ گئے باقی کا طبقہ تھا جیسے ان کی عملی زندگی تھی اس عملی زندگی کے مطابق وہ عملی تھی لیکن معیاری تو تھی نہیں نا جس آدمی کو معیار کی سمجھ ہو وہ او مکمل تھا اسی کو لینے کا اسی کو لینے کا مکمل تھا تو لہذا انہوں نے نہیں بدلا اپنی بات تک کہ آخر میں اسی بات پر انہوں نے شہادت قبول کر کے جان دیئے یہ بات کیسے یاد آ گئی تھی تعبیر کی ہاں عاصری اور تعبیر کا تعبیر اور تصدیق کا فرق انا چاہیے یہ بہت وہ ہوتی ہیں تصدیق دونوں اللہ کے مقبول بندے ہیں مقبول بندے ہیں ہاں جی غزلیرہ اللہ کے بہت اور وہ تو اشرا بچرا ہیں اور خلیفہ راشد ہیں اور ہاں جی ان کو ان کا خطاب جو ہے وہ ذوالقرنین ہے ہاں جی میں ان کا خطاب جو ہے تو وہ اس وجہ سے کہ ایک وجہ اس وقت عمر کے ساتھ خندق میں لڑے ہیں نا تو ایک اس کی تلوار کی ضرب ان کی پریشانی مبارک پر آئی تھی اور ایک جس وقت آخری اپنے ملزم نے جب وار کیا خارجی نے تو ایک اس کی ضرب آئی ہے تو دو ضربے ان کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے کی راستے کی, کی تھی یہاں تک کہ دوسری ضرب پر شہادت بھی ہوئی ہے. یہ تو بعض تاریخی حالات نے فیصلہ کیا کہ جو تعبیر اللہ تلیہ لیے ہوئے تھے وہ منہال نبوت پر خلافت راشدہ تھی اور جو ترتیب امیر مویز اللہ لیے ہوئے تھے وہ امارت صالحہ تھی نیک بادشاہ تھے جی امارت صالحہ تھی لیکن خلافت راشدہ نہیں تھی آج کوئی سپاہی صاحبہ والے موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں ایک موجود ہیں اس سے دیکھا کرتا ہوں کہ آپ چوتھے ترجیے پر اب یہ ترتیب ابین موائی ازم کو رکھنا چاہتے ہیں جبکہ وہ پچیس تیسرے نمبر پر ہے چوتھا نمبر بہرال حضرت علی اللہ عملہ چاہیے ماشاء اللہ خیر یہ بات ایسے رض کر دیں ہم نے تو اپنے مضمون کو ہی کہنا تھا وہ تھا مضمون یہ تھا کہ اگر ہم اور آپ ماحول نہیں قائم کریں گے اور جن فضانی بنائیں گے تو ہمارے اور ہمارے اور آپ کے بچے ہمارے اور آپ ہاتھ سے, سے, سے نکل کر دشمن کے ہاتھ میں ہوں گے اس کے نریات کو بول رہے ہوں گے اس کی ترتیبوں کو چلا رہے ہوں گے ٹھیک ہے افسر صاحبان میں <سؤال> سوال <سؤال> کیا گئی جو خا تقسیم ہو رہے ہیں اس کا کیا جواب دیں احتجاج ہو رہے ہیں کیا احتجاج تو اس اسلام کہا کہ آج کل کی جمہوریت میں احتجاج کا ایک طریقہ ہے تو احتجاج تو بیر ممالک کی جمہوریت میں پرامن ہے ہمارے ملک میں تقریب کاری ہو جاتی ہے ورنہ یہ تو سنولا صاحب کے حضرات جو بیر مالک میں جب پچاس آدمی واک کر لیں بینر اٹھائے ہوئے تو پوری پارلیمنٹ ہل جاتی ہے ہاں جی پوری پارلیمنٹ ہل جاتی ہے پچاس آدمی واک کر لینا بیندر اٹھائے ہوئے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو فوراً پارلیمنٹ کے اجلاس پر اس پر بات ہوتی ہے اور اس کے بارے میں جائے تو ہی پسند فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ ہمارے ملک میں سڑک بلاک کرو بسوں کو روٹو یہ کرو وہ کرو جاتا تو یہ ہم ایسے جہاں یہ ترتیب نہیں ہو تو وہاں لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی ہے تو اس مہینے ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ آ, اس ملک میں دینی فضا بنائی جائے میں پرتا بس جبلیغی جماعت جو بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی ان کو چاہیے کہ اپنی جماعتیں بھیجیں ان کو چاہیے کہ اپنی جماعتیں بھیجے علماء اکرام وہاں پر جائیں اور جو ہے تو آ, یہ جائیں کتابیں جائیں لٹریچر جائیں جماعتیں جائیں علماء جائیں وہاں کے مسلمانوں کے لیے دینی مدارس قائم کرے اور اس سلسلے میں جو ہے تو یہ صورتحال ہو تاکہ وہاں مثبت طریقے سے اعتبار کو پیش کیا جائے हैं? جنوبی افریقہ میں میں تھا تو وہاں پر جنوبی افریقہ میں ہندوستان نے اتنی کوشش کی ہے کہ گاندھی جی گوشت نے ایک انسانوں کے حقوق کا فائٹر فریڈم فائٹر اور ثانی حقوق کے فائٹر کے طور پر انہوں نے اس کو پیش کیا اور وہاں اس کا بڑا چرچا ہے تو یعنی کہ یوم پاکستان کی تقریب ایک ہو رہی تھی پاکستانی امبیسی بھی اس میں گئی ہوئی تھی وہ اتفاق کی شان کے ان کو پاکستان کی تقریر کرنے کے لیے مفت کا ذکر مل گیا میرے پاس تھی نہ قید کیا ضرور تقریباً سمجھتے کرائی تو مجھے پتا تھا کہ یہاں گاندھی کو بڑا اجاگر کیا ہوا ہے تو گاندھی کے بارے میں نے سیاست میں اتنا بڑا دوکھے باز تھا کہ اس کے بارے میں کہا کہ دنیا میں بنائے دو ہی تو ہیں ایک ساور کر ایک گاندھی ہے ایک جھوٹ کا عورتہ ہے ایک دزل کی چلتی جا کوئی ہے بولا اس کے بارے میں ایک جھوٹ کا عورت ہے ایک دجل کی چلتی آندھی تھوڑا سلسلے کیا بات تھی جی جی دیکھا انہوں نے گان کو ایک اتنا عظیم شخصیت کے طور پر متعارف کرایا ہوا ہے جبکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے کتنے دجل فراہم ہیں اور اس وقت بھی جو ہے تو ابوال آزاد یہ لوگ درم گوشہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے جس کے نتیجے میں کچھ فوائد تو مسلمانوں کو ہوئے اس ترتیب سے لیکن بس مجموعی جس وقت یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ملک ملک بند نہیں یہ سارے مسلمان اگر اکٹھے ہو کر اس پر اسی پر ملے پر آتے تو اس وقت کی زمین ہند اور اہرار سارے اکٹھے ہو جاتے تو اس پہ بہت زیادہ فوائد ہو سکتے تھے خیر جی یہ بات تو ہو گئی تو یہ بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں سر ذکر کرتے ہیں ماحول میں ہم درست رکھیں گے سنتے سناتے رہیں گے ہاں تو جیسے میرا دو واقعات بیان کیے تلا باق کے نا تو انہوں نے کہا ہمارے دل میں کوئی یقین نہیں ہے نہ اللہ رسول اخل کر نہیں مانتے نہ یہ ہمیں ساتھی خین کے لیا نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن اللہ تبارک سوال ہے کل میں اس یقین کو وجدانی طور پر پیدا فرمایا استعل طور پر اس کی ضرورت نہیں تھی جی جی کوئی بولنا چاہتا تھا اچھا اچھا اللہ, بلد اللہ, بلد اللہ لو